ان کا نومین قبل رفیق غلال مبین قابل احترام شیخ مختار مدنی حفیظ اللہ دیگر رہتے علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم الشاہ نعمت اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمانا ہے اللہ تعالی نے اس امت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول جو امی تھے خاتم النبیین تھے اور جو قیامت کے دن سارے بنی آدم کے سید ہیں ایسی عظیم الشان شخصیت عطا فرمائی یہ دیگر تمام نعمتوں سے اونچی نحمت ہے بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نما ان رحمت میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہیں بطور حدیہ عطا کی گئی نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں کے مختصر عرصے میں عرب کی زمین پر اللہ کی توحید سے دعوت کی شروعات کی اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو جو ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھا عقیدے کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے اخلاق اور آداب کے اعتبار سے زندگی کے تمام امور میں بے حیائی سے لے کر ظلم و زیادتی سب کچھ وہاں پر عام تھا ایک بہت ہی چھوٹے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمی خدمت تھی یہ دعوتی خدمت تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو جس کی توفیق دی اور آپ سے ہی کام لیا جس کے نتیجے میں عرب کا ماحول بہترین ماحول بن گیا بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ بہترین معاشرہ قرار پایا خیر الناس کرنی سم اللہ یلون ہو سم اللہ یلون بہترین لوگ میرے دور کے پھر وہ جو اس کے بعد پھر وہ جو اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس کو چاہتا ہے چلتا ہے لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہم کو عطا کیا ہے اس نعمت کی قدر کرنا ہمارے لیے لازم ہے اللہ تعالی نے اس کو قرآن کریم میں جتایا اللہ نے فرمایا لقد من الله على المن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا اس بات اپیم رسول امین ان جب ان کے درمیان انہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا انسانوں میں سے انسان اربوں میں سے ایک ارب یس العرم آیا بھی یہ رسول لوگوں کو اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وہ <وَيُزَكِّهن> یو اور ان کا تذکیہ کرتا ہے وہ جو عید محمل کی تھا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان کا نومین قبل غلط مبین حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اس کھلی ہوئی گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا آپ نے صحابہ کو تعلیم دی اللہ علیہ آیاتی اللہ کی آیتیں جیسے ہی نازل ہوتی ان کے الفاظ آپ من وعن نقل کر دیتے تبلیغ کر دیتے لوگوں کو بتاتے کہ واقعی اللہ کا کلام کیا نازل ہوا ہے علمی امانت اور اللہ کی وحی کی امانت جو آپ کو سونپی گئی اس کو بعین ہی ان کے الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے لیکن آپ کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اس کے بعد ایک اور ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عزت اور ان کا تزکیہ کرتا ہے تربیت کے ذریعے سے نواز و نصیحت کے ذریعے سے اور مسلسل نگرانی اور صحبت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو جو آپ کے اطراف تھے آپ کے ماننے والے تھے صحابہ ان کا تزکیہ کیا ہے جلیت کے اخلاق و جاہلیت کی رسم و رواج اور اسی طرح سے شرک اور قبر کے اثرات سے ان کو پاک کیا اور انہیں برے اخلاق سے دور کر کے اچھے اخلاق کی تعلیم دی کوئی ذکیر دین پر چلنے کا صحیح مزاج ان کا بنا ہے کوئی عالی محمود الکتاب الحکمہ صرف عملی اعتبار سے نہیں بلکہ علمی اعتبار سے مزید ان کو ترقی دی تخلیہ کے بعد تہلیہ کا بھی اہتمام کیا گندگی سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں علم سے حکمت سے آراستہ کیا وہی عالیہ محمول کتاب انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ انہیں کیا کرتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی اور قرآن کا جو ربانی فہم ہے جس کو حکمت کہا جائے گا جس کو علماء نے سنت بھی کہا ہے تو یہ جو سنت ہے یہ جو حکمت ہے اس کی تعلیم دیتے تھے آپ حکمت کے معلم تھے آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک صلاحیت دی تھی آپ نے خود فرمایا تو جواب الکلم مجھے جواب الکلم عطا کیا گیا ہے ایک ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی سوج بوجھ کی حکمت کی بات آپ بیان کرتے ہیں جواب الکلم مجھے جواب الکلیم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے دونوں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں حکمت تھی اور حدیث کا ادن طالب بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کتنی حدیث ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جس میں گنتی کے الفاظ ہیں جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں زندگی کی ایسی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں کہ اس کو آپ تشریح کرتے جلد چلے جائیں ایک حدیث خود ایک مستقل تعلیم کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دین میں اس کی حیثیت خود اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے ان کے کی ہاں کیا نازل کیا گیا ہے الحمت کروں اور وہ خود بھی غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توغیر اور طبیم کے لیے بھیجا تھا آپ پر قرآن کے الفاظ نازل کیے اسی کے ساتھ قرآن کا فہم بھی آپ کو دیا اور آپ کی حیثیت قرآن کے احکام کے شارخ کی ہے آپ اس اور نمونہ بھی ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حاصل ہے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین غسوا موجود ہے لہذا آپ کا قول قرآن سنت کی قولی تشریح ہے قرآن کی قولی تشریح ہے اور آپ کا عمل قرآن کی عملی تطبیق ہے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو دیکھنا سیکھنا یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی اہمیت کو صحابہ نے سمجھا ہر ہر بات آپ کی نقل کرتے یاد کرتے اور باد صحابہ اس کو لکھ لیتے اور دوسروں تک پہنچاتے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی اور ترغیب دی آپ نے فرمایا اللہ امام اس کو روایت کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے اس شخص کو خوشحال رکھے اس انسان کو ترو تازگی اور خوشحالی کو کہتے ہیں کہ چہرہ ایک دم خوش ہو جائے ترو تازہ ہو جائے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے تر تازہ رکھے کون سم عام حریف جو ہم سے کوئی حدیث سنے پہا اس کو محفوظ کر لے دبتے صبر یا دبت کتاب سینے میں محفوظ کرے یا پھر اس کو لکھ کر محفوظ کریں یہاں تک دوسروں تک اس کو پہنچا دیا تو یہ تین کام کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے وجوہ یوم نا تو یہ جو نبرہ ہے یہ تر و تازگی ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی بلکہ باسلم نے کہا ہے کہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کو تر و تازگی کرتا ہے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ بھی خصوصی تعلق رکھے اس لیے کہ اس کے بغیر انسان گمراہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا ترقی کم شیعین لنگ طا کتاب اللہ و سنت ہی. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان دونوں کے بعد تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو ایک اللہ کی کتاب اور دو میری سنت معلومات کی قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کو تھامے رہنا ہدایت کے لیے لازمی شرط ہے لہذا اہل علم نے اور خود صحابہ نے اور بعد کے تمام ادوار میں اہل علم میں جہاں قرآن کی خدمت کی ہے وہیں انہوں نے حدیث کی بھی خدمت کی قرآن کی تفاصیر اور اس سے متعلق جتنے علوم ہیں اس کی خدمت کی اس میدان میں خدمات انجام دی اور اسی طرح سے احادیث کے اعتبار سے احادیث کی تحقیق اور احادیث کی تشریح دونوں اعتبار سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اسی میں سے اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے کہ کتنے اہل علم ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کیا لکھا تبویب کی تشریح کی مفردات کو جمع کیا اور پھر اس کے روات اور رجال اور سارے علوم جو حدیث سے جڑے ہیں تاریخ میں کوئی اور قوم ایسی نہیں دکھائی دیتی جنہوں نے یہ خدمت انجام دیا یہ بہت بڑا فضل اللہ تعالی کا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایسی خدمت کی گئی کہ اس میدان میں دوسری قومیں ان کا کوئی کوئی مقام ہی نہیں ہے ان کا قابل ذکر بھی نہیں ہو تو اہل علم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا بڑی بڑی کتابیں جیسے امام احمد کی مسند ہے جس میں تقریبا ستائیس ہزار سے زیادہ حادیث ہیں ایسی بھی کتابیں ہیں اور بعض علماء نے چھوٹے مجموعے احادیث کے جمع کیے تاکہ طالب علم ان کو یاد کر سکے تاکہ مسلمانوں کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کوئی طبقہ ایسا نہ ہو جو کچھ نہ کچھ نبوی حکمت کو اپنے پاس جمع نہ کرے انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا مطالعہ آج ہم شروع کرنے والے یہ بڑی مختصر کتاب ہے جس میں بیالیس حدیثیں ہیں لیکن یہ کتاب ہر دور میں اہل علم کی نگاہ میں رہی امام نوی کی جو کتاب ہے اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے ایسی مقبولیت دی کہ عام طور سے علماء نے اس کتاب کی تشریح کی خدمت انجام دی اور عام طور سے حفاظ اس کتاب کو یاد کرتے رہے کتاب میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے امام نوری نے اس کتاب کا نام دیا ہے الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الحکام اس کا اصل نام یہ ہے الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الحکام چالیس حدیثیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہیں اور شرع احکام کے قواعد ہیں ان احادیث میں آپ کو شرعی احکام میں سے اہم ترین احکام کے قواعد ملیں گے اور اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات آپ کو ملیں گی جن کے بغیر اسلام کا تصور نہیں تو اسلام کی بنیادی تعلیمات اور شرع احکام کے اہم ترین قواعد ان احادیث میں آپ کو ملیں گے چالیس حدیث نہیں ہیں بیالیس ہیں لیکن ارب چونکہ عام طور سے زائد کو چھوڑ دیتے ہیں اس اور ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر پینسٹھ ہو تو ہم ساٹھ کہہ دیتے ہیں اکاسی ہو تو اسی کہہ دیتے ہیں تو ہم زائد کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے عربوں میں بھی معمول ہے اس لیے اربعین اس کو کہا جاتا ہے الربعین ان احادیث کو جمع کرنے والے امام امام النوویح. اس کے مؤلف امام انوی ان کا نام ابو ذکریہ ان کی کنیت ہے یا ابن شرف ان کا نام ہے یا ابن شرف ان کی کنیت ہے ابو ذکریہ اور ان کی نسبت ہے انوی نوا نوا دمشق سے قریب ایک علاقے کا نام ہے ایک بستی کا نام ہے نوا اس لیے بعض علماء نووی بھی کہتے ہیں اور نواوی بھی کہتے ہیں جیسے تدریب الراوی شرح تقریب امام نووی کی تقریب جو کتاب ہے اصول حدیث میں مصطلح میں اس کی شرح کی ہے سیوتی نے اور اس کو کہا کہ تقریب النواب تدریب الراوی شرح تقریب تقریب نوابی تو امام نوی نوا کے رہنے والے تھے اور ان کو بعض علماء نے لقب دیا محی الدین ان کا لقب وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ دین کا زندہ کرنے والا اس کو کہا جائے تو اس میں ایک قسم کا تذکیہ ہے اور امام نوی بڑے ہی سیدھے سادے اور بہت ہی توازو والے انسان تھے اور ان کی شہرت اہل ان کے درمیان بالکل معروف ہے ان کی اخلاص کی علامات میں علماء نے اس بات کو شمار کیا ہے کہ ان کی تقریباً تمام طالبات کو مقبولیت نصیب ہوئی شیخ حسین وغیرہ نے بھی بات کہی ہے کہ انسان کے اخلاص کی علامت ہے کہ اس کی تعلیفات کو اس کے بعد بھی قبولیت رہے اور امام انوی کی تعلیفات آپ دیکھیں گے عام طور سے ان کی تعلیفات ان کی کتابوں کو امت میں قبولیت نصیب ہوئی امام انوی 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 میں ان کی وفات ہوئی 631 میں پیدا ہوئے ہجری اور 674 سو میں ان کی وفات ہوئی آپ دیکھیں اس اعتبار سے تقریباً 45 سال کی عمر ان کو ملی ہے 45 سال اتنی بڑی عمر نہیں ہے 45 سال میں ان کی وفات ہوگی لیکن اتنی کم عمری میں انہوں نے بہت زخیم کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں تو یہ بھی ان کے وقت میں برکت کی علامات میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو علمی خدمات میں لگا دیا باصلف نے یہ بھی کہا ان کے زمانے کے لوگوں نے چلتے پھرتے بھی وہ علمی مذاکرہ کرتے تھے اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے تھے بڑے ظاہر تھے عبادت گزار تھے اور دس کے انس سے ایک خصوصی تعلق ان کو تھا ان کی مشہور تصانیف کون کون سی ہیں نمبر ایک المنہاج فی شرح مسلم ابن الحجاج صحیح مسلم کی شرح جو تقریباً تمام مکتبات میں ملتی ہے اور علماء مسلم کی شرح کے لئے سب سے پہلی اسی کا متعلق کرتے ہیں معروف شرح ہے شرح النووی جس کو کہا جاتا ہے اصل اس کا نام ہے المنحاج المنحاج فی شرح مسلم ابن الحجاج اسی طرح سے ان کی کتاب ہے الادکار المنتخبت من کلامی الادکار المنتخبت من سید من کلامی سید الابراء تو الادکار اس نام سے مشہور ہے جس میں جیسے حصن مسلم آپ کے پاس ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اس میں مسنون اذکار جمع ہے اور اس کے احکام اور تشریحات وغیرہ ساری چیزیں اس میں ہیں اسی طرح سے تیسری کتاب جو عام طور سے نہ صرف خواص بلکہ عوام بھی جانتے ہیں ریاض الصالحین من کلام سید دلمر ریاض ریاد من مین سید المسلم ریاض ریاد الصالحین کے نام سے کتاب معروف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مختلف طبقات میں سے کوئی ایک طبقہ بھی ہو جس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہو مسلمانوں میں فرقے اور اختلافات بہت ہیں لیکن تقریباً سبھی کے نزدیک یہ کتاب چلتی ہے متداول ہے اسی طرح سے ان کی کتاب ہے تقریب التقریب تقریب و سنن لیما فتح سن ان جس کو ات کہتے ہیں یہ مصطلح الحدیث میں کتاب ہے حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے زید کون سی حدیث ہوتی ہے متوطر کس کو کہتے ہیں یا راوی کس کو کہتے ہیں محبوب کس کو کہتے ہیں اس طرح سے جو ہے اس فلاح میں حدیث کی میں کتاب ہے نمبر پانچ المجموع شرح المحدب یہ بالکل زخیم کتاب ہے جو تقریباً پندرہ بیس ہتوں میں ہے اور یہ شاقی مذہب کے احکام کی شرح ہے یعنی مختصر کتاب کی شرح ہے تو سارے احکام اس میں انہوں نے جمع کیے ہیں امام نوی شاق المذہب تھے لیکن خود علماء نے کہا کہ یہ مشتحد تھے ان کے مسائل امام شافعی کے موافق تھے اور یہ اصحاب اشافی میں سے ہیں یعنی ان کے ماننے والوں میں سے اور ان کے مذہب کی پیروی کرنے والوں میں سے لیکن کئی مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور بتایا کہ یہ قول صحیح نہیں بلکہ یہ قول صحیح ہے تو یہ اس طرح سے جیسے متاثر مقلدین ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے اسی طرح سے ان کی کتاب ہے تہدیب الاسماء واللغات اس میں بھی لغت کے اعتبار سے جو قرآن سنت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی تشریحات بلکہ روعات کے نام اور ان کے بارے میں تفصیلات انہوں نے ذکر کی و تحبیب اسی طرح سے ان کی کتاب ہے فی آداب حملت القرآن قرآن کے حاملین کو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے حفاظ اور قرآن کے علم کے حاصل کرنے والے ان کے کی لیے کیا آداب ہے امام نووی نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے تو نہ صرف حدیث بلکہ علوم حدیث اور اسی طرح سے قرآن سے بھی ان کا تعلق تھا اور اس پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ بھی علماء نے کتابیں ذکر کی لیکن یہ عام طور سے لوگ جانتے ہیں کتابوں کو کہ یہ کتابیں ان کی اپنی لکھی ہوئی اور بہت زیادہ مشہور کتابیں اور بہت علم اس میں العرباون کے تعلق سے الربا النوویہ کے تعلق سے شیخ محمد نثال بن ابن رحم اللہ نے کہا تھا کہ وہا دہ بغی لطالب العلم ان الاربعون کی شرح میں شیخ حسین کہتے ہیں کہ یہ چالیس حدیثیں ہیں طالب علم کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ وہ ان کو یاد کر لیں طالب علم کے لیے واقعی مناسب ہے کہ وہ ان چالیس حدیثوں کو یاد کرے تو اگر اللہ توفیق دے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان احادیث کو ہم اگر یاد کر لیں تو علم کا ایک بہت بڑا باب ہم محفوظ کر لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنا خود دین ہے وہ دین کا حصہ ہے اس لیے کہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے نبر اللہ حدیثا حدیث تو تین کام جو بتائے گئے ہیں جس کی ترغیب دی گئی جس پر دعا ہے ان میں سے ایک یاد کرنا بھی ہے محفوظ کرنا بھی ہے تو یہ مختصر جو ہے اس کتاب اور کتاب کے بارے میں باتیں ہم نے دیکھی اب ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں اور اس کی احادیث ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ تفصیل کے بجائے اجمالی طور پر ہم اس کے معنی دیکھیں گے تاکہ چھ دنوں میں تقریباً بیالیس حدیثیں ہم کو مکمل کرنی ہیں تو اس کے واقعی معنی کیا ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں بہت سارے باریک اور پیچیدہ کام بھی ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں تو جو مطالعہ ان کتابوں کا کرے گا انشاءاللہ اس کو وہ چیزیں حاصل ہوں گی لیکن بنیادی باتیں جو عام طور سے لوگوں کو جاننی چاہیے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم ہاں یہاں پر کریں گے پہلی حدیث امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں احادیث کو سند حرت کر کے ذکر کیا ہے اور کتاب سے پہلے ان کا اپنا مقدمہ بھی ہے لیکن ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے انہوں نے کتاب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا میں نے کتاب کیوں لکھی اور اس میں کیا ہے کیا اس کے کی و غائب ہے اور اس میں کس باب کی حدیثیں ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں امام نوی کے مقدمے امام نوی نے حدیثوں کو صرف صحابی سے ذکر کیا ہے صحابی کے بعد کی سند سن انہوں نے حضرت کر دی ہے تاکہ طالب علم آسانی سے ان حدیثوں کو یاد کرے ان امیر ابی ابھی عمر, عمر بن الخطی رضی اللہ عنہ قال ثانينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراہیمہ ابن المغی ابن بردزبہ البخاری قاری و ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری الن رضی اللہ فی صحیح حیمہ اللدی الكتب المصنفہ امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امیر العبنی ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا جس کی اس نے نیت کی فمن کا ہجرت ہو رسول ہجرت الله ورسول تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس نے واقعی اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہجرت کی ومن کارت ہجرت ہو یہ دنیا اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی لیے تھی کہ دنیا کی معلومات حاصل کرے اب مراتم یا کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کرے تو ہجرت ہو علا مجر تو اس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی اسی کی طرف ہجرت ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہ پہلی حدیث ہے اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے بعض خا کی نصف دین ہے اور بعض خا کہ ایک تہائی دین پورا اس حدیث میں آ گیا ہے نصف دین کہا اس اعتبار سے کہ انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں ظاہری اور باطنی یہ حدیث باطنی حال کے تعلق سے ایک قاعدہ بیان کرتی ہے اسی طرح سے بعد نے کہا کہ ایک تہائی ہے اور نے کہا کہ عقیدہ قلبی اعمال قولی عمل اقوال اور اسی طرح سے بدن سے صادر ہونے والے اعمال اعمال کی تین قسمیں ہیں تو ایک آدمی کے دل سے ہونے والے اعمال جیسے یقین توکل اقوال جیسے اذکار امر بالمعروف نہیں نمون کر یا افعال جیسے انسان کا طواف کرنا سجدہ کرنا رکو کرنا تو اعمال تین قسم کے ہیں تو اس اعتبار سے یہ قلبی بھی عمل ہے اور اس بارے میں یہ قاعدہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے بعض اہل یہ حدیث اتنی عظیم شان ہے کہ ہر باب کی پہلی حدیث ہر کتاب کی پہلی حدیث ہونی چاہیے اسی اعتبار سے امام النوی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں سب سے پہلی جگہ دی ہے ان سے پہلے امام البخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے صحیح الباری میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے مختلف باتیں اس بارے میں کہی گئی ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ امام الباری نے امت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا اور اس سنت کے رکھنے سے پہلے اور مسنون علم کو سامنے رکھنے سے پہلے انہوں نے پہلی حدیث یہ رکھی کہ اپنی نیتوں کو صحیح کر لو کہ سنت پر عمل تم کرو گے تو عمل مقبول ہے لیکن مسنون مصنون عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو تو مردوب ہے عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک ظاہری شرط ایک باطری ظاہری شرط یہ ہے کہ عمل مسنون ہو سنت کے مطابق ہو باپنی شرط یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو عمل خالص اللہ کے لیے ہو امام الباری نے پہلی حدیث یہ رکھی کہ اس سے آگے علم ہے اس میں سنت کا علم ہے اگر تم نے اپنی نیت خالص نہیں رکھی تو یہ علم تم کو نفع نہیں دے گا اس لیے کہ جو انسان دکھاوے کے لیے علماء کی برابری کے لیے آپ لوگوں سے لڑکے پر غالب آنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے یا لوگوں کی توجہات اپنی طرف پھیرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جہنم بتائی ہے لہذا نبو علم جو سنت کا علم حاصل کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت خالص اپنے دل کو پاک کریں یہ برتن پاک ہونا چاہیے تو یہاں پر پہلی جو حدیث یہاں پر بیان کی گئی اس میں پہلا جملہ کیا ہے یہ حدیث عمر میں خطاب رضی اللہ فن کی اور حضرت عمر نے اس کو ممبر پر بیان کیا ہے سارے صحابہ کے درمیان اس حدیث کو بیان کیا ہے کیا حدیث ہے اس میں پہلے دو ٹکڑے ہیں جس میں دو قاعدے بیان کیے گئے اور اس کے بعد اس قاعدے کو بدمثال دے کر سمجھایا گیا ہے اور یہ بہت واقعی عظیم شان حدیث ہے فت الباری میں آپ دیکھیں گے تقریباً پندرہ بیس صفحات ابن حجر حجم ایسی شرح کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمل امان اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نمبر دو نوا اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی یہ دو جملے ہیں بظاہر دونوں کے معنی ایک ہی دکھائی دیتے ہیں کہ امال کا مدار نیتوں پر ہے لہذا ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی لیکن یہاں پر تکرار نہیں ہے بلکہ یہاں پر دو الگ باتیں بیان کی گئی ہیں ایک عمل کے بارے میں ہے دوسری عامل کے بارے میں ہے. پہلی بات عمل سے متعلق ہے دوسری بات عمل کرنے والے سے متعلق ہے یا دوسرے اعتبار جس کو آپ دیکھیں پہلی بات کیے ہوئے عمل سے متعلق ہے دوسری بات جو عمل آدمی نہیں کر پایا اس سے متعلق ہے اس طرح سے بھی اس میں مانا چھپے ہوئے ہیں آئیے آگے بڑھ کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث میں اعمال اور نیات دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے معلوم کہ اعمال نیتوں کے تابع ہیں اعمال بھی جمع ہیں نیتیں بھی جمع ہیں لہذا ہر ہر عمل کے لیے اس کی اپنی نیت ضروری ہے ہر ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے اسی سے بعض علماء نے استعمال کیا کہ رمضان کی پوری نیت کرنے کی بجائے ہر ہر روزے کی نیت کرنا چاہیے کیونکہ ہر روزہ مستقل عمل ہے ان عمل اعمال اعمال اگر جمع ہیں تو نیتیں بھی جمع ہوں گی کئی اعمال ہیں تو کئی نیتیں ہر عمل کی اس کی اپنی نیت ہوگی پھر نیت کیا ہے نیت قسط کا نام ہے انسان ارادہ کرے اس کو نیت کہتے ہیں اور نیت کی جگہ انسان کا دل ہے زبان میں نیت کی جگہ دل ہے نیت دل میں ہوتی ہے زبان سے نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں یہ بداعت ہے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں اللہ ملبیک عمرتن اللہ ملبیک حجتن یہ نیت ہے زبان سے کر رہے ہیں شیب و کہتے ہیں یہ نیت نہیں ہے یہ ویسی ہے جیسے نماز میں تقبیرت الاحرام وہ نیت نہیں ہے وہ اظہار ہے اپنے عمل کا اور وہ یعنی دین کے شائر میں سے ہے یہ نہیں کہ آدمی اپنی نیت کا اظہار کر رہا ہے نیت کے بعد وہ اپنے عمل کی شروعات کرا جیسے نماز کی نیت کرنے کے بعد آدمی تقبیر کہتا ہے تو حج وہاں سے اس کا یعنی وہ تلبیہ کرتا ہے تو تلبیہ نیت نہیں ہے وہ اظہار ہے اور حج کے آمار میں سے ہے یہ بھی یاد رکھیں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے نیت کرنا براج ہے پہلا جملہ حدیث کے حدیث کا جو ہے ان عمل اعمال ہوئی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے کئی اعتبار سے نمبر ایک قبولیت عمل کے لیے حسن نیت یا اخلاق نیت شرط ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے نیت کا خالص ہونا نیت کا اچھا ہونا لازم ہے اگر نیت خراب ہو تو اچھا عمل بھی رد ہو جائے گا جیسے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنا السلح نیکی ہے دین کے اہم ترین اعمال میں سے لیکن اگر اس کا یہ عمل دکھاوے کے لیے ہو تو اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا معلوم کہ نیت امال پر حافل ہے عمل چاہے ظاہری اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اگر اس کے پیچھے اس کے دل کی نیت خراب ہے اور اللہ تعالی کی مرضیات کے خلاف ہے تو ایسا عمل قبول نہیں ہوگا یہ حدیث اور حدیث کا یہ ٹکڑا ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے امان سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امال سے پہلے نیت کی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ امال کی بنا نیتوں پر ہوتی ہے تو امل سے پہلے نیت کی جاتی ہے لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کس تبار سے کہ امل قبول ہوگا یا رد ہوگا اس کا مدار ہے نیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امام ال رضی اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فقال ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ذرا آپ بتائیے تو صحیح آپ کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو غزوہ میں شریک ہوتا ہے جہاد میں شریک ہوتا ہے لیکن تمسل اجرا و بکھر دو چیزیں چاہتا ہے الجر اللہ سے اجر و بکر لوگوں میں شہرت وہ اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے یا یہ بھی مانا ہو سکتے ہے اجر سے مراد دنیا بھی عجر ہے مال غنیمت اس کا مقصود مال غنیمت حاصل کرنا ہے اور لوگوں میں نام کمانا مال اس کو کیا ملے گا اس کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں آدمی کو زخم اس میں آتے ہیں اس کی موت بھی ہو سکتی ہے وہ قتل بھی ہو سکتا ہے تو اگر وہ اجر اور ذکر کے لیے چاہے تو دینی اجر ہے اس کے ساتھ شہرت چاہتا ہے اچھا اور برا دونوں نیتیں جمع کر لی یا دنیا ہی کا اجر چاہتا ہے اور دنیا میں شہرت چاہتا ہے اس کو کیا ملے گا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ لاش کچھ نہیں ملے گا اس کو. اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا ثلاث اس نے تین مرتبہ اپنی بار اپنا سوال دوہرایا کیا ملے گا اس کو آپ نے فرمایا یقول اللہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم لاشائی الحسکو کچھ نہیں ملنے والا سن مقابل اس کے بعد آپ نے فرمایا ان لا يقبل من العمل الا ما كان لو خالصا و ابتغى به وجهه الله تعالى اعمال میں سے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو جس میں اللہ رب العالمین کی رضا چاہی گئی ہو حدیث کو امام ابو داود اور نس نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے سید سرویم شیخ اقبال نے اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کی نیت میں اس کے عمل میں اگر اچھی نیت کے ساتھ ساتھ بری نیت بھی شامل ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کا عمل قبول نہیں کرتا جیسے کوئی آدمی دین کی دعوت بے لوگوں کو دین سکھائے اور اس دین سکھانے میں اس کی نیت لوگوں کی تعلیم بھی ہو اور ان کے ہاں ان کے دلوں میں مقام بنانا بھی ہو اللہ رب العالمین کی نزدیک ایسی نکی کی کوئی قیمت نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے سے اللہ کا تقرب بھی چاہتا ہو اور لوگوں کی نگاہ میں دیندار ثابت ہونا چاہتا ہو اللہ کے نزدیک ایسی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی حفاظت نیت کی حفاظت میں ہے ہمارے اعمال کی حفاظت نیت کی حفاظت میں ہم اپنی نیتوں کو اچھا بنائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باطن کی اصلاح اگر نہ ہو اور صرف ظاہر کی اصلاح ہو تو فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ باطن ظاہر پر حاکم ہے یوم پر سلیم اللہ نے فرمایا قیام کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے ہاں مگر یہ کہ انسان اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے معلومات کہ قلب کی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے اپنے قلوب کی اصلاح کرنا بندے پر واجب ہے اور قلب کی صلاح شروع ہوتی ہے اخلاص سے کہ وہ تمام اعمال اللہ کے لیے کرے تمام اعمال اللہ کے لیے کرے ساری نیکیاں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو یہ جو نیکی ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے جس میں اخلاص ہو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ حسن نیت قبول عمل کے لیے لازمی شرط ہے دوسرا حساب دیکھتے ہیں اب اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی نے عمل کیا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے عمل رد ہو جائے گا <coughs> اچھا عمل بھی بری نیت کی وجہ سے رد دوسرا ٹکڑا کیا ہے وہ انما لکھ امان ہوا ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی اس میں ولاکس بات ہے اگر اچھی نیت ہے اور عمل نہیں کر پائے کسی مجبوری کی وجہ سے ثواب ملے گا یہاں عمل کیا نیت بری تھی ثواب نہیں ملے گا دوسرے ٹکڑے میں ہے عمل نہیں کر پایا نیت اچھی تھی سواب ملے گا دو الگ باتیں ہیں کہا وہ ان ہر ایک وہی پائے گا یعنی اللہ کے ہاں جس کی اس نے نیت کی تھی یعنی اگر نیت کی لیکن عمل نہیں بھی کر پایا تبھی بھی اس کو ثواب ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اچا کے راشا ہوئی <اللَّئِين> ایک آدمی اپنے بستر پر جائے اور اس کی نیت یہ پڑے گا اس کی آنکھیں ایسی لگ گئی کہ صبح ہو گئی سوتا رہا فضر کی نماز تک وہ سوتا رہا کا چلا گیا <coughs> جس کی اس نے نیت کی اس کا سواب اس کے لیے لکھا جائے گا وہ کا نو سد قطن عالیہ اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس, پر اس حدیث کو امام صاحب ابن ماجہ ابن امبان اور ہاتھوں میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح حسن درجے کی ہے آدمی رات میں نیت کر کے سو رہا ہے تعجب کی نیت ہے عمل نہیں کر پایا سواب ملے گا کیوں وہ ان کو مانوا بے عمل سواب مل رہا ہے اور وہاں عمل کر کے سواب نہیں مل رہا ہے تو دونوں باتیں بتلائیں کہ نیت اتنی اہم ہے کہ بری نیت عمل کے باوجود ثواب سے محروف کرتی ہے اور اچھی نیت عمل نہ کر پائے تب بھی ثواب دلاتی ہے کتنی بڑی بات ہے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں انت بن مالک رضی اللہ املاؤن فرماتے ہیں رسول رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوة تبوک فدن من فدنا سے واپس لوٹ رہے تھے مدینہ سے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا اندینہ اقواما مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی راستہ تم چلے ہو یا وادی تم نے پار کی ہے جو بھی راستہ تم چلے ہو جو بھی وادی تم نے پار کی ہے اس میں وہ تمہارے ساتھ تھے وہ ہے مدینہ میں دیکھیں میم کے لیے بھی دلید ہے وہ مدینہ میں ہے لیکن جو وادی تم نے پار کی جو راستہ تم چلے وہ تمہارے ساتھ تھے کالو یا رسول اللہ مدینہ صاحب تو مدینہ میں ہمارے ساتھ کیسے تھے آپ نے فرمایا وہ مدینہ میں ہیں ان کو عذر نے روک لیا عذر نے روک لیا مدینہ میں ایک روایت میں وہ تمہارے اجر میں شریک ہے وہ آ نہیں سکے کوئی بیمار ہے بعض روایت میں ہب اصم ان کو مرض نے روک لیا بیمار تھے اور جہاد میں نہیں جا سکے اور مدینہ ہی میں رہے لیکن تم جو جو تم نے کام کیا ہے جہاں جہاں تم جنگ میں گئے ہو جو وادی پار کی جو قدم تمہارے اللہ کے دین کی حفاظت میں گئے ہیں ان سب کو شریک تھے حالانکہ پریکٹیکلی نہیں کیوں ان کی چاہت تھی کہ ہم جائیں لیکن وہ رک گئے بیماری کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اس حدیث کو امام البخاری نے روایت الباری اصل شہید ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کی نیت سچی ہو لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر پائے اس کا جواب ملتا ہے جسے ایک آدمی بستر پر پڑا ہو اور اس کی نیت ہو کہ اگر میں صحت پا گیا تو میں حج کروں گا اگر مجھے صحت مل گئی تو میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین سکھاؤں گا ملکوں کا دورہ کروں گا ان کو اللہ رب العالمین کا دین سکھاؤں گا مر گیا ہو بستر پر ہی رہا مر گیا نہیں جا سکا اس کی نیت سچی تھی وہ سارا ثواب اس کو ملے گا جس کی اس نے نیت کی اس سے نیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان عمل جو نہیں کر سکتا ہے وہ سچی نیت کے ذریعے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے اس اعتبار سے ایک محدود زندگی بھی بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے محض نیت کے ذریعے سے لہذا ایک مومن کو نیت میں بخیر نہیں ہونا چاہیے نیت میں کنجوز نہیں ہونا چاہیے ارے نہیں ہو سکتا کام ہو سکتا ہے اللہ اگر موقع دے تو میں کروں گا اگر اس کی سچی نیت ہو تو ایسا انسان وہ سواب پا سکتا ہے جو عمل وہ نہیں کر ہے لیکن اس سے کوئی آدمی یہ اصول نہ نکالے کہ وہ پانچ نمازوں کی نیت کرتا رہے اور پڑھے نہیں کہ نیت سے مل جائے گا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں روزانہ نیت کر کے سوتا ہوں نیت کر کے جاب پہ جاتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نیت سے مجھ کو مل جائے گا نہیں ہے بس ان کے روکنے کی وجہ کیا ہے ثواب ملا کیوں ازر نے روک لیا تو اگر ایک انسان اس کی ایسی کوئی مجبوری آئے کہ عمل نہ کر پائے تب جا کر اس کو ثواب ملتا ہے لیکن یہ نہیں کہ معاف اس کے پاس ہو جانگوج کے عمل چھوڑے اور پھر ثواب جائے اس سے کہ یہ اس کی نیت کے سچا نہ ہونے کی دلیل اگر اس کی نیت اچھی ہوتی تو امن ترک نہیں کرتا تو اس حدیث میں بہت بڑی بات ہم کو ملتی ہے اور وہ یہ کہ امان کا مدار نیتوں پر ہے اور امن قبول ہوتا ہے نیت کی بنیاد پر ہے یا رد ہو جاتا ہے بری نیت کی وجہ سے اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے نیت کا مقصد کیا ہے نیت میں دو بڑے مقاصد ہیں اور اس کے دو بڑے فائدے ہیں عبادات میں باہم تفریق اور عبادات اور عادات میں تفریق دو بڑی چیز دو بڑے فائدے نیت کے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے نمبر ایک ایک عبادت اور دوسری عبادت میں فرق کرنا جو مشابہ ہے مثلا ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور دو رقط پڑتا ہے فجر کی نماز کا وقت ہے اگر اس کی کوئی سمجھ رہا ہے کہ جمع ہو چکی ہے اور اس نے فرض نماز پڑھ لی تو اس کی فرض نماز ادا ہو گئی اگر وہ مسجد میں آیا اور اس نے نیت کی دو رکعت سنت کی تو سنت ادا ہوئی فرض باقی ہے اسی طرح سے مسجد میں آیا زور کے وقت میں چار رکعت نماز اس نے پڑھی اب اس پر فرض زور کی باقی ہے یا نہیں کون طے کرے گا اس کی نیت طے کرے گی یہ جو چار चार اس उसने پڑی ہیں اگر سنت کی نیت سے پڑی ہے چار فرد ابھی باقی ہے اس کے ذمے چار رکاو باقی اور اگر اس کی نیت فرد کی تھی تو فرض دہ ہوگی تو چار فرد اور چار سنت میں فرق کون کرے گا نیت ظاہری شکل بالکل ایک اسی طرح سے فجر کی دو سنت اور دو فرض اس میں فرق کیسے ہوگا نیت کی تو فرض اور نفل میں عبادات کی ایک جیسی عبادات ان میں فرض جو ہوتا ہے یہ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے عبادات میں تفریق کے نیت ہے اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ عبادات اور عادات میں فرق ہوتا ہے نیت سے مثلا ایک آدمی چہرہ بھی دھو لے ہاتھ دھوئے سر پہ دے پھر کانوں میں سے ہاتھ پھیر لیں پاؤں دھو لیں کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے جواب یہ ہوگا کہ اگر اس نے جو ہاتھ منہ سب کچھ دھویا کلی وغیرہ کی جو بھی کیا اس نے وہ سارے آماد جو وضو میں کیے جاتے ہیں اس نے کیے لیکن اس نے اس لیے کیے کہ ابھی جواب سے آیا اور فریش ہونا ہے تو کیا وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں اگرچہ اس نے سارے آزاد ہوئے ہیں جو وضو کے لیکن چونکہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی لہذا اس کا غزو ادا نہیں ہوا اس کو نیت کرنی پڑے گی اسی طرح سے ایک آدمی غسل کرتا ہے غسل میں تو کوئی مسئلہ نہیں اب اس کو جمعہ کا غسل یا عید کا غسل عید کا غسل اگر وہ کر رہا ہے اگر نیت ہے تو سواب ملے گا اور اگر نیت عید کے غسل کی نہیں ہے عید کے دن غسل کرنا تو اس کا واجب نہیں اگر عید کے غسل کی نیت سے وہ نہاتا ہے تو اس کو عید کے غسل کا ثواب ملے گا اگر اس نیت سے نہیں رہا نہ ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا عادات اور عبادات میں فرق ہوتا ہے نیت کے ذریعے سے مثال کے طور پر ایک انسان دوپہر کے وقت سوتا ہے کتنی نیکیاں اس کے لیے ہے کچھ سواب آیا ہے کوئی ہاں بس سو گیا بھائی تھک گیا بہت میں اور آج کچھ ہے نہیں اور بھی میں کے گئی گھر میں کوئی نہیں کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سو جاؤ تو سو گیا وہ سونے کی نیت سے سویا سونا نیکی ہے کوئی نیکی نہیں ہے لیکن دوسرا آدمی ہے اس نے کہا رات میں مجھ کو تاجک پڑنا ہے تو ابھی میں تھوڑا سو لیتا ہوں تاکہ رات کی نیند کی بھرپائی ہو جائے تو ایسا آدمی رات میں تحجد کے لیے اپنی نیم پوری کر رہا ہے تاکہ رات میں اس کو جاگنا ہے اس سے تھوڑا سا آرام کرتا ہوں تاکہ رات میں تھکن اور نیند نہ ہو تو اس کی جو نیت ہے کسی خیر کے لیے ہے تو اب اس کو اس نیند پر کیا ملے گا سوال تو مباحت کو مستحبات میں تبدیل کرنے والی چیز نیند ہوتی ہے اسی طرح سے مباحت کو شر یا خیر بنانے والی چیز نیم ہوتی ہے مسلن ایک آدمی چا خریدا اب چا خریدا مہمان آ رہے ہیں اور سیب اور پھل کترنے کے لیے کاٹنے کے لیے چا کو ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے پھل کاٹ کے کھائیں تو مہمان نوازی کیا ہے ہاں اس پر سواب ہے مہمان نوازی پر سواب ہے تو اب ان کے لیے آسانی کے لیے رکھ رہا ہے ان کے سامنے پھل بھی ٹک رہا ہے اور چھری بھی رکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ سواب کا کام ہوا چھری خریدنا لیکن چھری خرید رہا ہے کسی کا قتل کرنے کے لیے کسی کو ڈرا دھمکا کے اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے چھیننے کے لیے تو اب وہ چھری خریدنا اس کے لیے مباح رہا نہیں اس کے لیے وہ بھی گنا کی چیز ہوگی تو ایک مباہ کام ہے پی نفی خریدنا نہ ثواب ہے نہ گنا لیکن اچھی نیت سے وہ اچھا بنا اور بری نیت سے وہ برا بنتا ہے تو نیت مباحات کو یا تو نیکی بناتی ہے یا پھر گناہ بناتی ہے آپ دیکھیں کئی نیک کام گناہ بن جاتے ہیں بری نیت کی وجہ سے اور کئی ایسے کام جو کوئی نیکی نہیں وہ کسی نیکی کے لیے مددگار ہوتے ہیں تو وہ بھی نیکی میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ وسائل پر مقاصد کا حکم لگتا ہے کوئی انسان کاغذ خریدتا ہے قلم خریدتا ہے کاغذ خریدنا قلم خ... خریدنا ثواب ہے سیدھا جنت میں جائے گا کاغذ خریدا تو اور قلم خریدا تو بالکل کردوش میں چلا جائے گا ایسا ہے کچھ نہیں سواب نہ ثواب نہ گنا کاغذ اور قلم خریدا حدیثیں اور قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے علم کی باتیں لکھنے کے لیے ابھی کاغذ خریدنا قلم خریدنا کیا ہوا ثواب اس, لئے کہ اس کی نیت اچھی ہے ایک خیر کے کام کی ہے لیکن کاغذ خریدا قلم خریدا تصویریں بنانے کے لیے جادو کے تعلیم لکھنے کے لیے اب کیا ہو گیا یہ گناہ ہو گیا کاغذ خریدنا بھی گناہ قلم خریدنا بھی گناہ کیوں اس کی نیت حرام کام کی ہے بلکہ کف جادو تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ امان نیکی بھی بن سکتے ہیں گناہ بھی بن سکتے ہیں نیت کی بنیاد پر تو آپ اپنی زندگی بھر کے کاموں میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس پر کوئی جواب نہیں ملتا ہے اگر اس کے پیچھے ہم اپنی نیت اچھی کر لیں وہ بھی کالے کا حق کن ان جیسے انسان کا حق کن تیرے جسم کا تیرے پر حق ہے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ جسم کا بھی حق ہے اس کو پورا کرنا چاہیے کھا رہا ہوں تاکہ جسم کو قوت اس کی ملے ایک دو جسم کبھی اگر نہیں ہوگا تو عبادات اور احکام کی ادائیگی میں مشکل ہوگی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا لہذا صحت کی حفاظت ضروری ہے اس لیے میں کھاتا ہوں تو یہ کھانا اگر چاہے انسان کے لیے مبارک اس کی ضرورت ہے اس پر بھی سواب ملے گا آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہماری مہمان یعنی کسی کے عیادت کرنا کسی کی مدد کرنا کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صاف نظریہ بن سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت اچھی ہو یعنی نیت ایک ایسی چیز ہے اچھی نیت کہ جس چیز کے ساتھ جڑ جائے جس مباح کام کے ساتھ جڑ جائے اس کو نیکی بنا دیتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نمل اعمال اعمال کا مزاح نیت ہوتا ہے بری نیت اتنی خراب چیز ہے کہ جس نیکی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کو خراب کر دیتی تباہ کر دیتی نمونص سے وہ کام اچھا بھی ہو تو خراب ہو جاتا ہے حقہ ایک انسان تین لوگ قیام کے دن لائے جائیں گے ایک شہید ہوگا اللہ کے لیے لڑا لوگوں کی نگاہ میں لڑا دین کی جنگ میں اور قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اس کو لائے جائے گا اس کو اللہ اپنے سنا جتائے گا پوچھے گا تو نے کیا, کیا اس میں وہ کہے گا تیرے لیے میں اپنے میں لڑا اور میں قتل ہو گیا جھوٹ ہوتا ہے تو اس لیے لڑا تاکہ تجھ کو شہید بہادر کہا جائے تو دنیا میں کہا جا چکا دنیا میں لوگوں نے تیری تعریف کر دی اس کو منہ کے بل گسیب کے جہانگ میں پھینکا جائے گا دوسرا سخی ماندار خرچ کرنے والا لایا جائے گا اللہ اپنی نعمتیں گنائے گا وہ اقرار کرے گا پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا آپہ کیا اس کا میری نعمتوں کا کیا آپہ کیا کہہ اللہ تیرے لیے میں نے مال لٹایا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا ہو جھوٹ تھی اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھ کو سخی کہیں اور کہہ رہا جا چکا تو دنیا میں دنیا میں عزت مل گئی لقب مل گیا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تیسرا قرآن کا قاری قرآن کا عالم لایا جائے گا اللہ اپنی نعمتیں اس پر گنائے گا ان کا اقرار وہ کرے گا اللہ پوچھے گا کیا اقدعہ کیا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو تیرے لیے سکھایا قرآن سیکھا اور لوگوں کو تیرے لئے سکھایا کہ جھوٹ ہوتا ہے تو نے اس لیے کیا تاکہ لیقال قاری تو اس کو قاری کہا جائے قرآن کا ایکسپرٹ قرآن کا ماہر قرآن پڑھنے والا اور کہا جا چکا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شہید سخی اور آن کا علم رکھنے والا یہ بھی جہنم میں کیوں گئے اپنی بری نیت کی وجہ سے اپنی بری نیت کی وجہ سے آدمی جہنم مل جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لہذا اعمال کی مشقت سے زیادہ بڑی مشقت نیت کی اخلاص اور اس کی تخلیص کی مشقت ہے بڑا کام ہے آدمی اپنے ظاہر کو بہت اچھا بناتا ہے اعمال کو لیکن اگر اس کے باطن کو اخلاص اس میں نہیں ہے اگر باطن کو اچھا نہیں بناتا ہے تو عمل اللہ کے ہاں مردود ہے اور یہ شرک خفی ہے کیونکہ ایک آدمی بدھ کے آگے سجا کر رہا ہے دکھائی دے گا لیکن وہ مسجد میں آتا ہے باوجو ہوتا ہے قبلہ رخ ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اندر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تاریخ کریں تو ایسا آدمی ایسا آدمی کیا پائے کچھ بھی نہیں یہ چھپا ہوا شرک ہے وہ اللہ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے عمل کرتا ہے تو اخلاص کیا ہے نیک عمل اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے ہے اخلاص کیا ہے آدمی اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے یا تو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا دوسروں کی کرتا ہے یا اللہ کی کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے عمل برباد لہذا اپنے عمل کی حفاظت ہی ہے کہ آدمی اپنی نیت کی حفاظت کرے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت آدمی کے عمل پر فیصل ہے حاقب ہے نیت کی روشنی میں امل پر حکم لگتا ہے اس آدیش میں آگے کئی دو باتیں بیان کرنے کے بعد اصل قاعدہ بیان کرنے کے بعد آپ نے مثال دی کہا فمن تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف امن کارت ہجرت یو سی بہا اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی حاصل کرنے کے لیے ابھی مراتین یعنی یا, یا عورت کے لیے تھی جا کہ جا کے اس سے نکاح کرے اور ہجرتر ہی رہی اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. اس میں حکارت پہلی مرتبہ تذکرہ دو مرتبہ ہے جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی وہاں تھی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے علماء نے کہا کہ عام طور سے کلام میں شرط اور جزا الگ ہوتے ہیں جو نیک عمل کرے گا جنت ملے گی تو نیک عمل الگ ہے جنت الگ ہے لیکن یہاں شرط اور جزا ایک ہی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے اور ہم نے کہا کسی انسان کی ہجرت کا اس کے عمل کا ہجرت کا اللہ اس کے رسول کی طرف ہونا یہ خود اپنی ذات میں ایک انعام ہے یہ اتنی بڑی چیز جیسے کہے، کوئی کہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے یعنی یہ خود اتنی تعظیم کے لائق چیز ہے اتنی عظیم شان چیز ہے کہ وہ خود انعام ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ جس کو اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے اس کا انعام کا آخرت میں ملے گا لیکن اللہ کی عبادت کی توفیق ملنا یہ خود ایک نام ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے یعنی قصد اس کا واقعی مقبول ہے نمبر دو اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف یا عورت کی طرف لیکن جو اس زمانے میں ہجرت کرتے تھے مکہ سے مدینہ انسار کے یہاں پر انسار ان کی مدد کرتے تھے ہماری دنیا میں سے لوگ یہاں سے چھوڑ کے جاؤ گے وہاں تم کو سب ملے گا اپنے مال میں سے انسار ان کو مار دیتے تھے کہ اپنی بیٹیوں میں سے یا بعض یہ بھی کہتے بیوی کو تلاک دیتا ہوں تو نکال کر تو وہاں سے آنے والے کو معلوم تھا کہ وہاں جب جائیں گے تو انسار بڑے سفید ہیں بڑے دل والے ہیں وہاں جا کے مال بھی ملے گا اور نکاح کے لیے عورت بھی ملے گی یہاں چھوڑ کے جائیں گے کوئی نقصان نہیں کہ اگر یہ غرض غائب ہے تو پھر اس کی نیت یہی ہے تو وہی وہ ملے گا اس کی ہجرت بھی اسی میں شمار ہوگی وہ آیا کس کے لیے مال کے لیے عورت کے لیے اس کے نام ہے آمال بھی یہی لکھا جائے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے تو ایک آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے جس چیز کے پانے کے لیے عمل کرتا ہے نا ہمیں عماد میں وہی وہ لکھا گیا ہے اس کو وہ اللہ کی طرف اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے اللہ کے لیے نہیں کر رہا مثلاً کوئی آدمی مسجد آئے فلاں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اس سے قرض میرا آنا ہے وہ مسجد ہی میں ملتا ہے اگر اس نیت سے آئے اس کو قرض ہی اس کا وصول کرے گا اس کو کوئی سواب نہیں کوئی آدمی جس نیت سے عمل کرتا ہے نام امان میں وہی لکھا جاتا ہے تو جس ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ کی طرف ہجرت کیسے ہوتی ہے یہ جو جملہ ہے اللہ کی طرف ہجرت کرنا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ابراہیم خلیل اللہ کہہ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وکالبی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جب چھوڑ چھاڑ کے سب گئے تو کیا کہا انہ گلا ربی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں یا دوسری آئے کسی آنکبوت میں سورافات میں کیا ہے اکال ان گلا ربی سہدین میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ میری رہنمائی کرے گا تو ہجرت جانے کو کہتے ہیں ایک چیز چھوڑ کے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا کفر کے علاقے کو کس کو خجور کے علاقے کو چھوڑ کر ایمان والی بستی صالحین کی بستی کی طرف جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا جہاں پر کفرشد تھا اور اس کو چھوڑ کے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں قطع رحم اللہ فرماتے ہیں رب کی طرف ہجرت کرنا کیا مطلب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ کی طرف اللہ کی طرف کیسے جاتے ہیں کہا رہی عام علی ہی وہ کلبی اپنے قلب سے اللہ کی طرف ہجرت اپنے عمل سے اللہ کی طرف ہجرت اپنی نیت سے اللہ کی طرف ہجرت ایک آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو اس کو کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف ہجرت اللہ اکیلے عمل کرے بعض علماء نے کہا اس مراد یہ ہے کہ میں اللہ جہاں مجھ کو جانے کے لیے کہے وہاں اجرت کروں گا ہائی تو امارانی اب جہاں میرا رب کہے گا میں وہاں جاؤں گا تو میرے رب کی طرف سے مراد رب جہاں کہے وہاں جاؤں گا میری چاہت میرے رب کی چاہت کے کتابیں ابن قیم نے ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی نفیس بات اس میں کہی ہے کہتے ہیں کل کو یاد رکھیے کہتے ہیں اللہ کی طرف ہجرت کرنا اپنے دل سے ہر وقت جاری رہتا ہے آدمی ہر وقت اللہ کی طرف ہجرت کرتا رہتا موقع اس کو ہے کہتے وخلا سے اللہ سے جب آدمی مدد مانگتا ہے مسائل میں دینی و دنیاوی یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے ایک آدمی مخلوق سے مانگنے کی بجائے کس سے مانگ رہا ندویا کا نسائی اللہ سے مدد مانگنا مخلوق کو چھوڑ کے اللہ سے پانے کے لیے کوشش ہے یہ ہجرت ہے بتوں سے مانگنے کی بجائے قبروں سے مانگنے کی بجائے خلق کی بجائے خالق کی طرف مڑنا خلق کو چھوڑ کے خالق سے مانگنا یہ ہجرت ہے رضا چاہنے کی بجائے خالق کی رضا چاہنا مخلوق کی رضا کو چھوڑنا خالق کی رضا کے لیے عمل کرنا یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف اور وہ صدق لجَ اللہ سارے مسائل میں سارے مسائل میں اللہ کی طرف لپکنا اللہ کی حفاظت اور اللہ کی طرف مل جلاش کرنا اللہ کی پناہ میں آنا خیر کے لیے اللہ سے مدد مانگنا اپنے اعمال پر ثواب کے لیے اجر کے لیے اللہ سے امید رکھنا اور شر اور فتن میں نقصان اور دلل میں مخلوق کی بجائے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے بلکہ اس میں اور اگر اضافہ آپ کریں تو غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف ہجرت شرک سے توحید کی طرف ہجرت شرک سے شرک چھوڑ کر توحید اور غفلت چھوڑ کے اللہ کا ذکر معافیت چھوڑ کے اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا یہ سب اللہ کی طرف ہجرت ہے اور وہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے آپ بیٹھے غفلت میں آپ کو یاد آیا آپ سبحان اللہ یہ اللہ کی طرف آپ نے ہجرت کی خلق کے ساتھ مشغول تھے مجلس میں بیٹھے دنیا بھر کی باتیں ہوئی مجلس کے ختم پہ آپ نے سبحان اللہ بحم بھی سحان بھی کاشب اللہ اللہ آپ نے دعا پڑی ہے تو آپ مخلوق سے فوراً کھوجے ہوئے کدھر اللہ کی طرف گناہ میں آدمی بڑا تھا توبہ کی اللہ معاف کر غلطی میں اس میں آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا بہت غلط کام میں نے کیا اللہ میں نے غلطی کی یہ گناہ سے توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا توبہ کیا ہے اللہ کی طرف پلٹنا تو یہ ہجرت سے اللہ کی طرف ہر آن آدمی کرتا رہتا ہے شر سے سے نیکی اور غفلت سے دیکھ یہ چلتی رہتی ہجرت اور کہتے ہیں بالحر سے اقوالی وہ سنت ہی رسول کی طرف ہجرت کیا ہے ہجرت کر کے مدینہ کیوں جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تعلیمات کو حاصل کریں آپ سے دین سیکھیں اور دین کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق عمل کریں آپ کے اقوا سنیں آپ کے افعال دیکھیں اور ان کی تعمیل کریں ان کی ابتدا کریں ان کی اتباع کریں آپ کی حفاظت کریں مشرقین و کفار یہود ان سے منافقین سے آپ کا ساتھ دیں آپ کے مطروب و مقصود میں آپ کے دین میں آپ کی نصرت کریں یہ سارے مقاصد ہیں آپ کے دین کو لے کر جانے علاقوں میں لوگوں تک پہنچائیں رسول کی نصرت رسول کی طرف ہجرت یہ ہے کہ آپ کے اقوال و افعال کی طرف ہجرت سماج کے رسم و رواج جاہلیت کو چھوڑ کے سنت کی طرف لوگوں کے فلسفوں کو چھوڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیز کی طرف شخصیات کی عظمت سے نکل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی آپ کے مقام کو پہچاننے کی طرف ہمارے بڑے رسول ہیں بڑی سے بڑی شخصیات دنیا کی نہیں ان سے بڑی بادلہ تو قد بھی ممبئی نے اللہ اس کے رسول سے کسی کو مقدم مت کرو یہ جو ہجرت ہے یہ ہجرت زندگی بھر چلتی رہتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کیا فرمایا رن مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے ہجرت اصل علاقائی ہجرت اصل نہیں صحابہ مکہ کیوں چھوڑے وہاں کا کلائمیٹ اچھا نہیں تھا اس لیے مکہ اس لیے چھوڑے کہ وہاں اللہ رب العالمین کی حکموں کی تعمیر مشکل تھی گناہ آسان تھے کچھ شرک کا ماحول تھا گناہ کا ماحول تھا جائزین کا ماحول تھا وہاں رہ کر دین پر چلنا مشکل تھا گنا کرنا آسان تھا سماج کے دباؤ کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے تاکہ اللہ کے حرام سے بچنا آسان ہو اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہے تو اصل جگہ چھوڑنا نہیں ہے. اصل برائی چھوڑنا ہے ورنہ ایک آدمی حرم میں رہ کے بھی گنا کرتا ہے اور وہ کبر کے علاقے میں رہ کر بھی نہیں کیا کرتا ہے اصل چیز یہ نہیں کہ آدمی علاقہ چھوڑے کہ اپنی شرک یا کپریا بستی کو چھوڑ کے حرم میں میا اور ہر میاں کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی حرم ہرمیا کی زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہر میاں کے دل کی حفاظت نہیں ہو رہی کیا فائدہ اصل چیز کیا ہے گناہوں کو چھوڑنا قسدن و عمل واحر و باطرن اصل یہ ہے اسی لیے کیا کہا المحاجر محاجر وہ ہے حقیقی سچا مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑے جن سے اللہ نے منع کیا ہے کہ زندگی بھر ہجرت جاری رہتی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں نہیں کروں گا میں یہ مہاذر ہے اس سے اللہ سے غفلت ہوتی ہے نہیں میں غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں گا ایسی چیزوں کو چھوڑوں گا جو اللہ تعالی کو بھلا دیتی ہے اللہ کو بھولنا آپ دیکھیے مشاء علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرون کے پاس بھیجا دعوت کے لیے تو دعوت کے معاملہ صاحب ذکر کیے آخر میں کیا کہا تنیافی وکھری میری یاد میں کوتا مت برتنا غفلت مت برتنا لہذا ایک داری ایک معلم کے لیے اللہ کا ذکر غذا ہے اللہ کو بھولنے سے علم صرف معلومات بن جاتا ہے ان کی برکت ختم لذت ختم وہ ڈیٹا ہے ان نما اللہ من عباده العلماء اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں واقعی علم وہ ہے جس میں خشیت ہو جس میں اللہ کی یاد ہو جس میں اللہ کا خوف ہو اگر وہ خوف نکل جائے اللہ کی یاد نکل جائے تو علم صرف معلومات بن جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ اللہ کی یاد کو جوڑا ہے دنیا ملعن ملعون اللہ ذکر اللہ علمان یا متعلمہ یہ دنیا مطل ہے, ہے دنیا میں جو بھی اس ساتھ ملعون ہے لانت کا حقدار ہاں مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے جوڑے یا جڑی ہوئی ہے ذکر کے تقاضے یا ذکر تک لے جانے والے وسائل اور عالم اور مطالعہ عالم اور مطالب سے پہلے ذکر ذکر کا تذکرہ کیا اس لیے کہ وہ علم جس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو انسان کو دیندار نہیں بناتا اسی لیے تفکر کے ساتھ اللہ نے کیا کہا تفکر سے پہلے کوئی بات بڑھ جائے گی اس لیے میں آگے اور نہیں جانا چاہ تفکر سے پہلے بھی اللہ نے یاد کو ذکر کیا اللہ کر وقعوداً وہ یہ تبکر اون خلق السماوات آبادی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر اور آسمان و زمین اور مخلوقات میں غور کرتے ہیں غور و فکر عقل چلانا بعد میں اللہ کو یاد کرنا پہلے جو تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ ہو ایمان تک لے جاتا ہے جو تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ نہ ہو سائنسداں بناتا ہے سائنٹسٹ میں اور مومن میں فرق کیا ہے مومن کا تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی یاد نکال دو تفکر میں سے سائنٹسٹ بن گئے فلسفی بن گئے فائدہ کیا ہے اسی لیے آخر میں کیا ہے سبھران اللہ تو تمام ریوب سے پاک کیوں مومن کا تفکر اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی معرفت پر ختم ہوتا ہے سبھران اہلتوں نے باطل پیدا نہیں کیا تو اس سے پاک ہے کہ کسی چیز کو آبس پیدا کرے تو لہذا اللہ کی یاد ضروری ہے تو مہاجر کون ہے وہ جو اللہ تعالی کی منع کی بھی چیزوں کو چھوڑے تو ہجرت اصلا یہ ہے تو یہ پہلی حدیث ہے جو ہم نے دیکھی اور مزید اور باتیں علماء نے کہی ہیں ابن رجب رحم اللہ نے جامعم میں بہت ساری باتیں اس کے ذمہ میں ذکر کی ہیں جو طالب علم چاہتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ باتیں ہمارے کافی کیا سی کام ہے پہلے حدیث سے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ٹاپک ہم کو عطا فرمائی گے سے پہلے نیتوں کو خالص کرنا عمل کو زلیل نہیں کرنا عمل کو زلیل کرنا کیا ہے اپنی نیکی کو زلیل کرنا کیا ہے کہ وہ نیکی غیر اللہ کے لیے پیچھا ہے اس کی بےزتی نیکی کہ صرف اللہ ہے صرف اللہ کے لیے عمل کرنا کسی اور کے لیے نہیں اس کو خوش اس کو خوش اس کے دل میں جگہ بنا اس کے مخلوق فانی ہے اس کے دل میں جگہ بنا کہ کیا ملنے والا دو منٹ کی تعریف لیکن اللہ کے ہاں مقام بنانا یہ اصل ہے مخلوق کو دکھانا فانی مخلوق ہے عیب والی مخلوق ہے کل مختلف خطا کار مخلوق ہے اس کے پاس جگہ بنا رہے آپ اس اللہ کے پاس جگہ بنائیں جو واقعی قدردان ہے جو کئی گنا بڑھا کے سواب دیتا ہے عز دیتا ہے تو اس اللہ کے لیے عمل کرنا جو واقعی نیکی کی قدر کرتا ہے اس کے لیے عمل کرنا چاہیے آدمی یہ سوچے کہ میں نے عمل اگر اللہ کے لیے نہیں کیا تو ان کی سائن ہو جائے گی سارا مجاہدہ برباد ہو جائے گا یہ آسانی پیدا کرتا ہے اخلاص کے لیے اور اخلاص اچھی نیت کریں عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیقہ فرمائے ایک روایت اس کو امام البحتی نے شعب المان میں ذکر کیا ہے ایک شخص نے غالب البحقی میں سنکبرا میں روایت ہے پکار کے کہا یا رسول اللہ مل ایمان کا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے آپ نے جواب دیا الاخلاص اخلاص ایمان ہے اس کو امام البحقی نے روایت کیا ہے اور ترغیب, ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے تو یہ جو حدیث استعمال ہوتا ہے کہ ایمان اخلاص کا نام ہے جس ایمان میں اخلاص نہ ہو وہ ایمان تباہ ہو جاتا ہے تو شرک کے اکبر اور شرک اصلا اصل دونوں کو ہم جانتے ہیں اصلا تعبد کے طور پر غیر اللہ کے لیے عمل کریں مشرک اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرے لیکن مخلوق کی بھی صنا اس میں ہو تو یہ عمل جو ہے یہ شرک کے خفی ہے اور یہ ریا اس کو کہتے ہیں مخلوق کے لیے عمل کرنا حرام ہے گنا ہے اور کبیرہ گناہ ہے شل چھوٹا نہیں ہے چھوٹا شل بھی کبھی گناہ ہے جو زنا اور چوری اور قتل سے بڑھ کر ہوتا ہے تو اتنا سب گناہ ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے آئیے دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ بہت اہم حدیث تھی اس لیے تفصیل سے اس کو ہم نے دیکھا اس لیے کہ سارے امال کا مدارس پر ہے اس کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر سارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں دوسری حدیث بھی بڑی عظیم شان حدیث ہے جس میں اسلام ایمان اور احسان مرا کا ذکر ہے مربی ہے فرماتے ہیں قال ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پل ناراج اتنے میں ایک آدمی آیا شدید جس کے کپڑے نہایت سفید تھے شدید سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا تو میرا احد اور ہمیں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ایک بات تمبی کے لیے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں یہ جو لائف ہو رہا ہے اس میں چونکہ کیمرہ میرر کرتا ہے اس لیے الٹے ہاتھ سے پانی پیتا دکھائی دیتا ہے کو میں سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں جو لوگ لائف پہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں دیکھیے اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کر رہے ہیں اور شیطان کی طرح پی رہے ہیں اور خاص جو ہم کو پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک موقع مل جائے گا دیکھو کیلریز ہو کر کیا کرتے ہیں उल्टे हाथ से पानी भी पीते इतना बड़ा मजमा एक भी आदमी तंबी नहीं करता है तो अगर आप सेल्फी वाला कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है साहब सीधा उल्टा हो जाता है तो ये तंबी के लिए बता रहा हूँ कि मेरा सीधा हाथ है उल्टा नहीं है। वो दो आदमी भी कम थे कम बहरहाल तो एक ऐसा शख्स आया जिसके कपड़े यहां सफेद थे और बाल काले اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا اور ہمیں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا جلس الى صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ شخص آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب بیٹھ گیا رقط اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے جوڑ دیے بقی رئی اور اپنی دونوں ہتھیلیاں رانوں پر رکھ دی کس کی صحیح مسلم کے صحیح صحیح کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھتی ہے وقالا محمد اسلام اور کہا اے محمد مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رسول اللہ سلاح <الصلاة> و <الزكاة> <رمضان> <سَبِيرًا> فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر تیرے اندر راستے کی استطاعت ہو سفر کی استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج بھی کرے یہ اسلام ہے قال سدات اس نے کیا کہا آہ, صحیح کہا سچ کہا آپ نے امر میں خطاب ربی اللہ سے فرماتے ہیں تو آج بنا رہی ہو سکے وہ ہمیں بڑا تعجب ہوا خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی کہتا ہے سچ کہا ہاں بالکل صحیح کیوں پوچھنے والا جاننے کے जानने پوچھتا ہے اور تصدیق جاننے والا کرتا ہے تو اس کو نہیں معلوم اس سے پوچھ رہا ہوگا لیکن معلوم اس سے تصدیق کر رہا ہے یہ کون سا آدمی جو پوچھتا بھی اور تصدیق بھی کرتا ہے کالا پاپ دن یعنی ایمان سوال نمبر دو کا اچھا ٹھیک ہے مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے قال انتک مینا بلال کو ملا اکتی وہ کتبی قداری خیری وہ کا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تو ایمان لائے تقدیر کی بھلائی برائی پر چھ چیزیں بیان کی آپ نے چھ نمبر ایمان کے کتنے ارکار ہیں چھ یہ نبوی چھ نمبر ہے اس نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا قال احسان سوال نمبر تین کہا اچھا یہ تو بتائیے احسان کیا ہے تجھ کو احسان کے بارے میں بتائیے قال کا ان لم تکن آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو اللہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے اچھا <السَّاع> مجھے قیامت کا وقت بتائیے قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کالمن کا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کال اخبارات یہاں کا مجھے اس کی نشانے ہی بتا دیجئے ٹھیک ہے ٹائم نہ صحیح علامات بتائیے کیا ہے امارا کالا انت دل امت اور باندھی اپنی مالکن کو یا اپنے مالک کو جنم دے غلام سے مالک پیدا ہوگا یا مالک پیدا ہوگا العالم انترا الشائع یا في گنیام آپ تو دیکھے گا کہ ان ترپا ننگے پا العرا برہنہ جسم والے قریان ایک دم فقیر قسم کے لوگ محتاج کنگ لوگ اور ایک دم جس کو ہم کنگال کہیں اللہ ریا اشادی اشاری جمع اشاد کی بکریاں چلانے والے یا چوپائے چرانے والے اونٹ وغیرہ بھی آ سکتے ہیں یا ستا والو نہ مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا اونچی عمارتوں پر اونچی عمارت تعمیر کر کے اونچا ہونے کی کوشش کرنا تتا والا اونچا ہونے کی کوشش کرنا تو اونچی یا تتا والوں نہ پھر عمارتیں اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کر کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا کریں گے فہر کریں گے کیسے لوگ تند पास کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اچانک مال آ گیا اور بکریاں چرانے والے تھے اونچ چرانے والے تھے پاؤں میں پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا پہننے کے لیے لباس ڈھن کا نہیں تھا پٹے پرانے کپڑے تھے اور ایسے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے اور صرف کمپیٹ کر رہے گی میں میری اونچی کی تیری اونچی بڑے بڑے ٹاور بنا کے تو اس طرح سے کر کے کمپیٹ کر ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کر رہے ہیں اور بھی پانچ سوال پوچھ کے چلا گیا. میں کافی دیر بیٹھا رہا تم کال ابھی یا عمر آپ نے اسے پوچھا ہے عمر جانتے ہوئے سوال پوچھنے والا کون تھا خود تو <قلتو> اللہ و <رسول> و عالم میرے اللہ کے لیے آئے تھے اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے اور یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے عمر کے خطاب ربی اللہ تعالیٰ سے اور ایک تاریخ میں ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو روایت کیا ہے بخاری کی روایت میں لیکن الفاظ جو ہے مسلم کے عتم ہیں مسلم کے الفاظ جو ہے بہت ہی جامع ہیں اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک اسلام کے دین کے تین مراتب ہیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے دین کے تین لیول ہیں پہلا لیول اسلام اس کے اوپر کا لیول ایمان اس کے اوپر کا لیول احسان اسلام دین کے ظاہری اعمال سے جڑا ہوا ہے ایمان عقائد سے جڑا ہوا ہے اور احسان اعمال میں بہترین طور پر عمل کرنے کو کہتے ہیں اس کو تفصیل ہم دیکھیں گے تو سب سے نچلا درجہ کیا ہے اسلام جو بھی کلیمے کا اقرار کرے اشد اللہ الاد الحمد محمد رسول اللہ نماز ادا کرے حج کرے اظاہر یہ اعمال ہیں اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگے گا ممکن ہے وہ منافع لیکن وہ دنیا میں مسلم کہلائے گا اس کے باطن ان کا عالم کو معلوم نہیں واقعی وہ مسلمان اللہ کے نزدیک بھی کب ہوگا جب اسلام کے ساتھ اس کے پاس ایمان بھی ہو تو ایمان کیا ہے اسلام کی قبولیت کی شخصیبہ جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو اس کو ہم دنیا میں ایک عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے بہترین امال کے مطابق آخرت میں بھی ان کو بتا دیں گے تو اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایمان ہو تو ایمان اونچا مرتبہ ہے اسلام کئیوں کو نصیب ہوتا ہے ایمان سب کو نہیں منافقین کو ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے وہ الا قاب اابو کو سارے نماز پڑھتے تھے اور گواہی دیتے تھے آپ اللہ کے رسول ہو لیکن اللہ نے ان کی گواہی کو جھوٹ ہی دیا کیوں اس گواہی کے تلفظ کے ساتھ اس گواہی کی قلب میں تصدیق نہیں تھی یقین نہیں تھا ظاہر کے کے ساتھ باطن کا انکار تھا ظاہری اسلام کے ساتھ داخلی کفر تھا تو مناسبین اسلام کے لسٹ میں آ جاتے ہیں دنیا میں لیکن حقیقی اونچا اس سے مرتبہ آگے کا جو اس کے اسلام کو مقبول بناتا ہے وہ کیا ہے ایمان وہ اندر کا یقین تصدیق اور قبول ہے مجرد یقین نہیں صرف یقین نہیں یقین کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہود کو یقین کا یہ اللہ کے رسول ہے یار کون ہو کما یار کو اب نہ آب یہود آپ کو پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں وہ ویسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں آدمی اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے کا ہوتا نہیں तो नहीं میرا بیٹا یہ تو بائک پر تیزی سے بھی نکل جائے تو میرا بیٹا ہے برابر پہچانتا ہے تو کا اپنی اولاد کو جیسا پہچانتے ہیں اس میں مسٹیک نہیں ہوتی ہے وہ ایسے اس رسول کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے ان کے پہچاننے میں کوئی ان کو شک نہیں ہے لیکن پہچان یہ مسلمان نہیں ہوئے تو یقین دل کا ہے کہ اللہ کے رسول ہے لیکن اقرار قلم نہیں ہے یقین ہے لیکن قبول نہیں ہے وہ بتاؤ رسول آپ کو تسلیم نہیں کرتے نہیں مانتے ہم ہے ہم مانیں گے نہیں ہمارے ہمارا رسول کاپی ہے علیہ السلام تو یہود کا حق ہے اور ایسی نظارہ کا تو مجرد تصدیق نہیں اس کے ساتھ اقرار اور قبول بھی ہونا چاہیے رد اس میں نہ ہو تو دوسرا درجہ ایمان کا ہے لیکن اب یہ مومن بھی ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن اس کی عبادات میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے عمل کرتا ہے سنسری طور پر اس سے اعلی درجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا استحبال نصیب ہو جائے وہ عبادت کرے اللہ رب العالمین کی ایسے کہ اس کی عبادت میں احسان کی شان پیدا ہو جائے یہ مومن سے بھی اعلیٰ مومن ہے اعلی درجے کا مومن اعلی درجے کا مسلم تو تین ہیں اسلام ایمان اور احسان احسان اعلی ترین مرتبہ ہے احسان اعلی ترین مرتبہ دین دین کا ہے تو دین کے تین مرتبے ہیں تو اسلام بھی دین میں آتا ہے کیونکہ آخر میں کیا فرمایا انریل اتام کم دینکم تمہارا دین سکھانے کے لیے ہے معلومات جتنی بھی باتیں ہوئی وہ سب کیا ہے دین ہے تو دین میں اسلام بھی آتا ہے امام بھی آتا ہے اور احسان بھی آتا ہے اس اعتبار سے دین کے تین شعبے ہیں عقائد ظاہری احکام اور تزک نفس یا اس کا کہیں گے عقائد احکام اور تزقیہ نفس اور بدقسمتی سے امت میں تینوں میں بٹوارا ہوا ہے عقیدے میں ایک امام فخ میں ایک امام سلوک یا تسکے میں تھما عقیدے میں کون ماتوری یا اشعری فقہ میں کون حنفی پی یا کوئی اور اور اسی طرح سے سلوک میں کون نقشبندی چشتی سہر اور اس طرح سے اور بھی ہے کاگری تو اس طرح سے بٹوارا کی ہے پہلے حدیث کا عقیدہ یہ ہے سلفی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں معاملات میں کافی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں تینوں چیزیں ذکر کیوں ہوئی ہیں اسلام سار اظہار احکام فقر کا میدان ایمان عقائد کا میدان اور اسی طرح سے تزکیہ نفس جس کو احسان آپ کہتے ہیں کہ ہر عمل کو اچھے سے کرنے والا آدمی ہو اللہ کا اس کو جو ہے سہوا حاصل ہو جائے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں جمع ہو کر دین بنتا ہے یہ دین کے تین شعبے ہیں ان تینوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری ضروری ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں حدیث میں بھی آئے گا. کیا ہے الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ دو چیزوں کی گواہی دینا اللہ کی سوا کو عبادت کے لائق نہیں دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں <تصفح> یہ گواری دے کر آدمی اسلام میں آتا ہے اور یہ گواری اسلام میں آنے کے بعد بھی زندگی بھر جاری رہتی ہے آزاد میں نماز میں اور اسی طرح سے بہت سارے اذکار میں خطبے میں دوسرا رکن کیا ہے نماز پانچوں کی نماز ہے دن رات میں پانچ نماز ہے آگے اس کو ہم تفصیل سے اسلام کے حکام کو دیکھیں گے انشاءاللہ تیسرا زکات ادا کرنا اپنے مال سے غور بکرا اور جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے قرآن سنت میں جہاں جہاں آیا ہے وہاں خرچ کرنا ایک خاص مقدار سال میں ایک بار زکات برض ہوتی ہے اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھنا رمضان کا مہینہ سال کا نواں مہینہ اور اس میں تیس یا انتیس دن سب کے سب جو عاطل بالغ حاضر اور یعنی مقیم جیسے اس کو آپ کہیں اور جو موانے سے پاک ہو حائض نہ ہو اور نفاس میں عورت نہ ہو یا بہت بوڑھ نہ ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ان پر روزے فرض ہیں بچوں پہ بھی روزے فرض نہیں ہیں خاص لوگوں پر روزے فرض ہیں اس کی تفصیلات کا موقع نہیں اور حج ادا کرنا حج اللہ کے گھر کا حج کرنا اپنے علاقوں کو چھوڑ کے حج کے لیے احرام پہن کے جانا اور خاص احکام جو لیجا کے مہینے میں خاص اعمال کرنا تواف سی اور اسی طرح سے دوسرے اعمال ہے میں قیام میں اسی طرح سے اربا ہے اور ہے اور قربانی وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کرنا تو کیا ہے حج یہ پانچ ارکان یہ ظاہری اعمال ہیں جو کرنے والا کر رہا ہے تو دیکھ سکتا ہے ہاں اس کا عمل ہے سوائے روز دیکھے تو یہ سارے اعمال ہیں ظاہری اعمال جو بدنی اعمال ہیں لیکن ایمان تسلیم کرنے یقین کرنے اور قبول کرنے اور اعتباد کا نام ہے علما نے کہا کہ اسلام اور ایمان مومن اور مسلم ایک ہی ہوتا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے جیسے یہ نہیں کہا جائے گا آ, یہ, مسلم, یہ مسلم اور یہ مومن ہے یہ مسلم نہیں ہے یہ مومن نہیں ہے ایسا نہیں کہا جائے گا جب مسلم کہا جائے تو مومن ہوتا ہے جب مومن کہا جائے تو مسلم ہوتا ہے لیکن اگر دونوں ساتھ میں ذکر کیے جائیں جیسے یہاں پر ہوا ہے تو علماء کہتے ہیں افطار کا اجتماع جب دونوں جمع ہو جائیں تو ان کے معنی الگ ہو جاتے ہیں اور دونوں الگ ہو جائیں تو ان کے معنی ایک ہو جاتے ہیں یعنی اگر کسی حدیث میں جیسے یہاں آیا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے تو ان کی تفصیلات جب اگر ایک جگہ تو دونوں کے معنی الگ ہوتے ہیں اسلام کے معنی ظاہری فرما برداری کے ہوتے ہیں ایمان کے معنی تصدیق اور فبول کے ہوتے ہیں دل سے تسلیم کر لینا اسلام ظاہری عمل کرنا اسی طرح سے مومن ہر مومن مسلم ہوتا ہے اور ہر مسلم مومن ہوتا ہے لیکن مسلم اور مومن جیسے آ جائے ان نل مسلمان اور وہ مومن اس طرح سے ایک ساتھ دونوں آ جائیں اب دونوں کے معنی الگ جاتے ہیں کہ مسلم سمرات ظاہری فرما برداری کا اہتمام کرنے والا مومن سمراط باطن میں تصدیق اور یقین کرنے والا تو یہ چھ ارکان ایمان کے خیال کیا ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آکرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی اور برائے پر ایمان یہ چھ ارکان ایمان کے پانچ ارکان کس کے ہیں شہ ارکان ایمان کے اور دو مرتبے احسان کے انتخلہ کا ترا پہ نمتکن تراؤ پہ نہ ہو یا اچھا ایمان کے مراکب یاد رکھنا آپ کو ہیں تو کیسے یاد رکھیں گے ایک موٹا طریقہ بتاتا ہوں تھوڑا یاد رہے گا تکلیف سے اللہ تعالی نے اپنے فرشتے کو جبریل. کتاب دے کر اپنے رسول کے پاس بھیجا کتنے ہوئے <تصالح> تین ہوئے <تصالح> چار ہوئے <تصالح> اللہ بہر ہوگا نا اللہ تعالی نے اپنے فرشتے کو کتاب دے کر رسول کے پاس بھیجا <تصالح> چار ہوئے <تصالح> اللہ فرشتہ کتاب اور رسول تاکہ لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرا کتنے ہو گئے اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقریر میں لکھ دی تھی کتنے ہوئے گا یہ تو ترتیب گڑبڑا جاتی ہے لوگوں کو گھبرا جاتے ہیں اگر کوئی کھڑے کر کے پوچھے تو لیکن یہ اندر کے اندر بول دیں گے تو بات چھ آپ کو ترتیب سے یاد آئے گی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہ کوئی یہ سمجھے نا کہ ایسے ہی بولنا چاہیے یہ تو ایک طریقہ ہے سیر ہو بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کیا فرمایا آسانی پیدا کرو مشکل مت یہ نہیں کہ آپ کو اسی بولنا چاہیے قرآن اطیس میں ایسا بولنا آیا ہے نہیں بولے گا دوسرا کوئی اور تقدی بتائے تو وہ غلط ہے ایسا نہیں اللہ تعالی نے اپنے فرشتے کو کتاب لے کر رسول کے پاس بھیجا تاکہ لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرائے اور یہ بات تقدیر میں پہلے سے تو اللہ فرشتہ کتاب رسول آخر اور تقریر یہ چھ اقران ایمان کے ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے چھ پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں مرکزی رکن کیا ہے اللہ بریم اللہ ہی نے فرشتے کو پیدا کیا اللہ ہی نے کتاب نازل کی اللہ ہی نے رسولوں کو بھیجا اللہ ہی آخرت کے دن کا مالک ہے اللہ ہی نے تقدیر بنائی تو اللہ مرکزی اس میں رکن ہے اور پھر دو چیزیں اخیر میں ہیں احسان احسان کے معنی ہے کسی چیز کو اچھے سے کرنا وہ آسن یہ ہے بل محسنی نیکی کو بھی احسان کہتے ہیں جگہ احسان کی الگ احسان بھلائی کا سوا کیا ہو سکتا ہے تو نیکی کو بھی احسان کہا جاتا ہے لیکن نیکی کو اچھے سے کرنا حقیق احسان ہے نیکی کون سی جو پیر صاحب بتائیں جو جی میں آیا نہیں بلکہ نیکی کس کو کہیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نیکی ہو تو نیکی کو بہترین طور پر کرنا یہ کیا ہے احسان اور بہترین طور پر کرنا یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت اللہ کا استحب نیکی کرتے ہو کس کا کس کے لیے کر رہا نیکی اللہ کون اد اس, اس کی جگہ دینے والا ہے اللہ کون راضی ہونا چاہیے اللہ کون سب کے مقابلے میں کفایت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کفایت نہیں کر سکتا ہے سب کے بدلے کون کافی ہے اللہ کافی ہے. اللہ سمبھاؤ تو اللہ تعالی سب کے بدلے کافی ہے اللہ کو چھوڑ کے سب مل جائے تو کافی نہیں سب چھوڑ کے اللہ اگر ہو بس تو اللہ کافی ہے تو آدمی نیکی کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. تو بہترین طور پر اللہ کی یاد کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کے تہوار کے ساتھ نیکی کرنا یہ کیا ہے احسان اس کے دو مرتبے ایک مرتبہ طلب والا دوسرا مرتبہ طلب اور دوسرا مرتبہ حرب والا ایک مرتبہ رغبت والا دوسرا رہبت والا ایک شوق والا ایک خوف والا دو مرتبے احسان تھے پہلا مرتبہ کون سا شوق والا انت اللہ کا ان کا تو اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دل میں تصور کریں اللہ کیسا دکھتا ہے یہ حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ کتاب بھی نہیں آپ اس کے مکلم بھی نہیں اور آپ کو یہ کرنا بھی نہیں لئی شعیب اللہ کے مثر کوئی چیز نہیں تو آپ کا تصور بھی اللہ کا پہنچ سکتا ہے نہیں اگر پہنچ سکتا تو کفار اور مشرقین کو اللہ کی دیدار سے محروم رکھنا سزا نہیں ہوتی وہ تصور کر کے دیکھ لیتا اللہ یہ صرف مومن ہے جو قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کو دیکھ پائیں گے مومن کی سوال اللہ کا دیدار کس کو نصیب ہوگا نہیں لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے گویا کہ ایسی عبادت کر جیسے وہ عبادت کرے گا جو اللہ کو دیکھ عبادت کر رہا وہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیکشن حجاب حجاب ہٹ جائے گا اللہ تعالی حجاب النور حدیث میں آیا کہ اللہ کا حجاب کیا ہے نور ہے تو قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو اللہ کا دیدار ہوگا جنت پہ جانے کے بعد تو آپ فرماتے ہیں حجاب پردہ ہٹ جائے گا تو مینار کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو انہیں جنت میں نعمت دی گئی ہو وہ انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی جنت کی نعمتیں پہ معمولی ہیں آلہ نعمت ہے وہ چیز کتنی اچھی ہوگی جس کی تعریف اللہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آلہ ہے سب بے ربک محبت تو یعنی وہ چیز جس کی اللہ خود کہے گی یہ وفی فلی المتنافسون آپس میں ایک دوسرے سے خرص میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والوں کو ایسی چیزوں پہ تنافس کرنا چاہیے ایک دوسرے پر مسافت کرنی چاہیے وہ کتنی کتنی اعلیٰ چیزیں ہوں لیکن جنت پہ جانے کے بعد جنتی جنت کی نعمتیں اللہ کے دیدار سے محبوب نہیں ہوتی دنیا کی سڑی ہوئی چیزیں اللہ کی یاد سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہم کو زیادہ محبوب ہو تو عبادت ایسے کر گویا کہ اللہ کو دیکھنے والا عبادت کرتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کہیں اور متوجہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو عبادت ہے ایسی عبادت کرنا اور یہ شوق والی عبادت کیونکہ جنت میں اللہ کو دیکھیں کیسا دیکھیں گے ڈر کے دیکھیں گے محبت کے ساتھ دیکھیں گے رحبت کے ساتھ دیکھیں گے وہ لذت ہوگی سب سے بڑی لذت جنت کی کیا ہے اللہ کا دیدار سب سے بڑی لذت جنت کی اسی لیے کیا کہا فما کولئی جو نعمتیں ملی ہوں گی ساری لذت ہے اس سے زیادہ وہ محبوب نہیں تو دنیا کی چیزیں اس کو عبادت میں اللہ کی عبادت کے مقابلے میں اللہ کی یاد کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں محبوب نہ ہوں ان سے اپنے قلب کو کاٹ کے اللہ کی عبادت کریں اور رغبت کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خود اللہ کو دیکھنے والا ایسی عبادت کرے تو مرحلہ دوسرا کیا ہے دوسرا مرتبہ چھوٹا اس سے کیا ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے جا رہا ہوں یہاں دیکھ رہا ہوں وہاں دیکھ رہا ہوں کپڑے سمیٹ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ علم یعلم اللہ المیا جب نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے ادھر والی عبادت ہے کہ ایک آدمی اس احساس کے ساتھ عبادت کرے کہ میری ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے شیخ محمد صالح ابن کہتے ہیں کہ پہلا مرتبہ شوق والا ہے رحبت والا ہے دوسرا مرتبہ رحبت والا ہے خوف والا ہے اگر تو وہ مرتبہ نہ ہو تو کم كم سے کم اس مرتبے سے عبادت کر اس لیے آپ دیکھیں قرآن کیا فرما خاشا نو یو سار او راہ لنا خاش ہمارے ایک بندے تھے اور یہ کیا کرتے تھے یو سار نیک میں مساط کرتے تھے دوسروں پر سبقت دے جانے کی کوشش کرتے تھے جلدی کرتے مساحرات کس کو کہتے ہیں وقت ہو ہوتے ہی نیکی کرنا عجلہ کس کو کہتے ہیں ابھی وقت نہیں ہوا جلدی مچانا اسی لیے کیا کہا گیا ابھی اس میں آج میرے شیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے جلد بازی کونسی؟ مناسب وقت سے پہلے جلدی کرنا مناسب وقت سے پہلے جلدی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے پھل پکنے سے پہلے توڑ کے پہ کھانا کھٹا تو مناسب وقت سے پہلے جلدی کرنا اور مسارات کس کو کہتے ہیں وقت ہونے پر جلدی کرنا جیسے اول وقت میں نماز ادا کرنا تو یہ مسارات ہے تو خیرات نیکی کے کاموں میں مسارت کرتے تھے اور ہم سے دعا کرتے تھے ہم کو پکارتے تھے کیسے رغبن رن رغبت کے ساتھ خوف کے ساتھ وہ کانا خواشین اور یہ ہماری بڑی تعظیم کرنے والے تھے خوشب تعظیم کو کہتے ہیں وہ خوش آقل پست ہونا آوازیں پست ہو جائیں گی قیامت کے دن تو خوشو کے معنی پستی اور توازو کے قدر کے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ رغبن و رغبت کو پہلے ذکر کیا اور رغبت کو نمبر دو پر معلوم ہے کہ رغبت کے ساتھ عبادت زیادہ اعلیٰ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات رات بھر رات کے بڑے حصے میں آپ لمبی لمبی تعجب پڑھتے تھے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا پاؤں میں پھٹن پیدا ہو جاتی تھی کلو میں تو اس وقت میں صحابہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی تو مخفرت ہو گیا پھر کیوں عبادت کرتے اتنا مجادا کیوں کرتے آپ اللہ کے رسول کہا کیا کہا افلا احبو ان اكون شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں معلومات شکر کے ساتھ کی ہوئی عبادت یہ اعلیٰ ہوتی ہے جو رغبت کے ساتھ ہوتی ہے اور احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے تو صاحب اگر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اب تو مقرت ہو گئی نا تو ایک عبادت ڈر والی ہوتی ہے کہ اللہ مقرر کر دے جہنم سے بچا لے اور ایک عبادت کیا ہے اے اللہ تم نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تو کتنا اچھا ہے اور اللہ کی محبت کے ساتھ آدمی عبادت کریں تو یہ جو ہے جیسے جو اللہ میری آنکھوں کی چندک نماز میں رکھی گئی تو یہ اعلیٰ مرتبہ ہے اور اصل میں اس کو ذکر کیا بہت تفصیل لکھی ہے اس کے ہے اصل مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے در جو ہے یہ تو گڑبڑ کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے ایک آدمی گنا کیا کو یا گنا نہ ہو جائے سے ڈر ہے اصل جو مطلوب بندے سے ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو وہ اللہ شبد اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈرے نہیں ڈرنا بھی ہے لیکن اصل مطلوب جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے ڈر کا حصہ نافرمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور دین کے تین مراقب میں سے ہم نے تیسرا مرتبہ دیکھا احسان ہے اور احسان یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے گئے اللہ کو دیکھ رہا ہے رحمت کے ساتھ اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آدمی کیا کرے اللہ کی عبادت کرے ڈر کے ساتھ کہ اللہ کم سے کم مجھ کو دیکھ رہا ہے تو یہ مرتبہ اگر ملتا ہے اس کے علاوہ مرتبہ نہیں اگر آدمی نہ ڈر کے ساتھ کر رہا ہے نہ رغبت کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی عبادت کیسی وہ خود اپنی عبادت پر غور کرے تو عبادات کیفیات کے ساتھ ہونا چاہیے اس نے منافقین کے بارے میں کہا کہ وَإذا قاموا ساری چیزیں جمع ہوگی اس کے اندر اس کے الٹے وہ الاقام وام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بوجھل بن کر نماز زبردستی کی نماز پڑھتے ہیں وہ الاقامات کام کو سال نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستاتے ہوئے بوجھل بن کراسا دھیان اللہ کی طرف نہیں کس کی طرف ہے مخلوق کی طرف اللہ کے لیے نہیں نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں رجسٹر میں اپنا نام آنے کے ہم نماز پڑھتے ہیں یور آگونا لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں بھلائے ادور باق اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا نہیں کے برابر اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنا کم کہ جو کفایت نہ کرے کوئی آدمی اگر آپ سے پانی مانگے اور آپ اس کو ایک چمچے میں پانی دیں اس سے کیا ہوگا بھائی پانی مانگا پانی دیا قائدے سے لیگلی صحیح لیکن کیا پیاز بجاتا ہے اس سے بڑکے کی کوئی غسل आपने میں پانی دیں تو آپ نے دیا لیکن وہ دینا نہیں دینے کے برابر ہے کیوں؟ اس لیے کی وہ کفایت اس میں نہیں ہوتی ہے. مقصود حاصل نہیں ان کا اللہ کو یاد کرنا ایسا نہیں جیسا اللہ چاہتا ہے وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ایک دم نہیں کے برابر اللہ تو یہ یاد یہ عبادت کچھ کام کی نہیں ایسی اسی لیے کیا کہا فویل مسلیم اللہ محمد صلاحدین صاحب اللہ پھر وہی یاد بربادی ہے نمازیوں کی جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں پڑھنے کے بارے میں اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو نماز برباد کر دیں نماز وقت سے موخر کر دیں اور اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو دکھاوے کے لیے پڑے یہ حال کس کا ہے اللہ لکھا ہے منافقین کا حال ہے تو یہ جو ہے ایسی عبادت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی عبادت کی توفیق دے جس میں احسان ہو نیکی کو بھلائی کو بہترین طریقے سے کرنا یہ مطلوب ہے بھلائی کو بہترین طور پر کرنا آدمی نیکی کرے تو دل لگا کے کرے چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ سبحان اللہ کہ سبحان سبحان صبح یہ کوئی نیکی ہے آپ کیسے کر ٹھیک ہے کم سے کم سے بول ٹھیک ہے لیکن سبحان اللہ آدمی بولے اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک ہے وہ شریک سے پاک ہے اولاد سے پاک ہے بیوی اور برابر کفو سے پاک ہے وہ بھولتا نہیں ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے وہ سوتا نہیں ہے غفلت اس کی شان کے خلاف ہے وہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے اگر نیکی صحیح ہو بلکہ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے وہ محبت کرتا ہے نئی بندوں سے وہ مفرت کرنے والا ہے ظلم نہیں کرتا ہے اللہ کی پاک ہے ہر سے اس استحال کے ساتھ اگر ایک سبحان اللہ بولے وہ دوسرے ہزار سبحان اللہ سے بہتر ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم کو بہترین جسم دیا رزق دیا دین اسلام دیا اور ہمیں ہدایت کا راستہ دیا صحیح منہج دیا زندگی دی تاکہ بہترین زندگی آخرت کے حاصل کر سکیں جنت پا سکے ساری تعریف اللہ کی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بادشاہ دنیا کے بڑے سے بڑے کچھ بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں سب ننگے کھڑے ہوں یا قیامت گے قیامت کے دن اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ان کی اللہ سب سے بڑا ہے بڑے سے بڑا کوئی دنیا میں ہو بڑی سے بڑی دعوت اللہ صاحب سے بڑا ہے عظمت کا احساس ہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے اس کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا ورنہ اللہ رب العالمین کی ساری عبادات کا وہ اکیلا حقدار ہے میری پیشانی جھکے گی اللہ کے لیے میرے ہاتھ دعا میں اٹھیں گے اللہ کی طرح اللہ کے اس کوئی عبادت کے لائق نہیں کلیمان بولیں ان کے کے ساتھ معنی کے ساتھ اور کیفیات کے ساتھ تو نیکی بہترین اس طرح سے بنتی ہے نیکی کو بھلائی کو بہترین طور پر کرنا بھلائی کو بھرے طریقے سے کرنا یہ احساس ہے اللہ ایک ہم سب کو تو فرمائے یہ تو عظیم الشان حدیثیں ہم نے آج دیکھی اور یہ بڑی حدیثیں ہیں اور بڑی بات اس میں ہے ان اللہ مزید باتیں ہم کل کے درس میں دیکھیں گے ابو الحال اللہ و y va